بسم اللہ ارحمٰن ارحیم اللہ مصل علّہ محمد و آل محمد و اجل فرجََ ہُ مجمعین آج کی اس فکری نشست میں خوش خوشامديد آج کا ہمارا موضوع کچھ ایسا ہے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے ہم سید جہان زیب کے مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک اور ان کی کچھ اور تحریروں کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں بالکل اور یہ نشست بہت اہم ہونے والی ہے ہاں کیونکہ ہمارا مقصد آج یہ کھنگالنا ہے کہ یہ جو جدید عالمی نظام ہے یہ دراصل کام کیسے کر رہا ہے غلامی کی وہ کون سی نئی شکلیں ہیں جنہیں ہم شاید آزادی سمجھ بیٹھیں اور ساتھ ہی مذہبی سنسنی خیزی کی نفسیات کیا ہے اور اس کے مقابلے میں حقیقی روحانیت اور الہی نظام کا تصور کیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں میں ایک اصولی بات یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں ہم جن تحریروں کا آج جائزہ لے رہے ہیں ان میں کچھ سیاسی معاشی اور نظریاتی خیالات موجود ہیں مطلب جیسے سرمایہ داریت یا کیپیٹلزم سوشلزم اور سوہیونی ایلیٹس پر جو تنقید کی گئی ہے وہ مصنف کے ذاتی افکار ہیں ہمارا مقصد یہاں ہرگز کسی خاص سیاسی یا نظریاتی فریق کی تائید کرنا نہیں ہے ہم بس ایک غیر جانبدارانہ انداز میں ان فکری زاویوں کو سننے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ خود ان پر غور کر سکیں یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی है. تو چلیں ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت پریشان کرتا ہے آج کا انسان بظاہر تو بہت آزاد ہے ہے نا لیکن اور کا واقعی آزاد ہیں یا کسی زنجیر میں جکڑے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے اور اسی کا جواب مصنف نے ایک مصنوعی تقسیم کے تصور سے دیا ہے تحریر کے مطابق سرمایہ داری اور اشتراکیت یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم بظاہر ہمیں دو بالکل مختلف نظام لگتے ہیں ہاں جیسے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو بالکل مگر حقیقت میں یہ ایک ہی عالمی اشرافیہ جسے مصنف زائنس ایلیٹس کہتے ہیں ان کے کھیل کے دو رخ ہیں یہ تقسیم صرف عوام کو الجھانے کے لیے ہے یعنی وہ جو جدید غلامی کا تصور ہے مجھے یاد ہے تحریر میں ایک بہت ہی طاقتور بصری مثال دی گئی ہے ایک تصویر کا ذکر ہے جی وہ تصویر اصل میں مصنف کے تصور غلامی کی بہترین عکاسی کرتی ہے उसमें एक सूट पहने हुए शख्स का चेहरा और जिस्म दिखाया गया है जो जदीद टेक्नोलॉजी मीडिया और न्योन रोशनियों वाले एक चमकदार शहर के बीचों बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो इंसान कॉरपोरेट दुनिया का एक रोबोट बन चुका है सौ पुराने दौर में जंजीरें लोहे की होती थी अब जदीद गुलामी निजाम के जरिए की जाती है अगर हम इसकी कुछ ठोस मिसालें देखे जो तहरीर में दी गई है तो सबसे पहले मीशत और सियासत सामने आती है مطلب آئی ایم ایف اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کو قرض دیتے ہیں اور بدلے میں ان کی خود مختاری چھین لیتے ہیں ہاں عوام کے لیے بجلی مہنگی کروانا گیس پر ٹیکس لگوانا یہ سب اسی غلامی کا حصہ ہے اور صحت کا نظام تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے بالکل مصنف نے دوا ساز کمپنیوں یا فارما انڈسٹری پر جو بات کی ہے وہ بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے ये कम्पनियाँ इंसानों को मुकम्मल सेहतमंद करने के बजाय उन्हें दाइमी मरीज बनाती हैं ताकि उनकी दवाइयों का कारोबार चलता रहे जाहिर है अगर मरीज ठीक हो गया तो उनका गाहक तो ख़त्म हो जाएगा ना। और यही हाल जिरात का भी कर दिया गया है ज़रात में भी यानी वो जो बीजों वाली बात है हाँ रिवायती और नामियाती ज़रात को तकरीबन ख़त्म करके किसानों को केमिकल खादों और मखसूस हाइब्रिड बीजों का मोहताज कर दिया गया है وہ بیج جو کسان خود محفوظ نہیں کر سکتا اسے ہر سال انہی عالمی کمپنیوں سے خریدنا پڑتا ہے تو یہ ہر طرف سے گھراؤ ہے اور اگر ہم تعلیم اور ثقافت پر آئیں تو وہاں بھی انگریزی نصاب کے ذریعے مقامی زبان اور ثقافت کو پسماندہ کرا دیا جاتا ہے مطلب تعلیم کا مقصد اب علم کا فروغ تو رہا ہی نہیں. نہیں رہا اب اس کا مقصد صرف عالمی مارکیٹ کے لیے ورکرز اور روبوٹس تیار کرنا ہے एक ऐसी नस्ल जो बस कॉरपोरेट मशीनरी का पुर्जा बन सके और इस मशीनरी को चलाने के लिए मीडिया और तफरी का बड़ा होशियारी से इस्तेमाल किया जाता है हॉलीवुड की फिल्मों की मिसाल ले लें वहाँ हमेशा मगरबी किरदारों को ही हीरो और मसीहा बनाकर पेश किया जाएगा और खेलों का इस्तेमाल भी तो इसीलिए होता है मुसन्नफाक भारत क्रिकेट मैच की जो मिसाल दी है वो बहुत दिलचस्प है इन मैच को इस्तेमाल करके अवाम के अंदर एक मसनू दुश्मनी हाइपर नेशनलिज्म और जज्बातीत को उभारा जाता है ताकि असल मसायल से तवज्जो हटाई जा सके जैसे गुर्बत या बेरोजगारी ये तो बिल्कुल रूमियों के दौर वाली बात हो गयी ना की रोटी और सर्कस बिल्कुल ब्रेड एंड सर्कस अवाम को तफरी में इतना उलझा दो की वो जालिम निजाम पर सवाल ही ना उठा सके اور دیکھیں جب انسان اس قدر معاشی اور سماجی دباؤ کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ کوئی پنا گاہ ڈھونڈتا ہے اور زیادہ تر لوگ مذہب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ مصنف کے مطابق مذہب کے اندر بھی ایک نفسیاتی جال بچھا دیا گیا ہے جسے انہوں نے مذہبی سنسنی خیزی کا نام دیا ہے جی ہوتا یہ ہے کہ لوگ حقیقی دین کی روح کو سمجھنے کے بجائے خوف تجسس اور ایک سطحی فہم کا شکار ہو جاتے ہیں مطلب ہر عالمی واقعے کو فوراً آخری زمانے کی نشانی قرار دے دینا بالکل جیسے ٹیکنالوجی کی مثال لے لیں بار کوڈ ہو چپ ہو یا سوشل میڈیا لوگ اسے فوراً دجالی نظام قرار دے کر اس سے ڈرنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کا درست استعمال سیکھیں اور اس میدان میں خود کو مضبوط کریں ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ خوابوں اور ذاتی مکاشفات کو شری حجت بنا کر پیشگوئیاں کرنے لگتے ہیں کوئی زلزلہ آیا یا سیلاب تو فورن اسے عذاب قرار دے دیا یہ دراصل اپنی عملی ذمہ داری سے فرار کا ایک طریقہ ہے لوگ اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کو کسی پراسرار خفیہ ہاتھ یا جابو جنات پر ڈال دیتے ہیں جبکہ ماہرین اور مصنف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دین کا مقصد انسان کو خوفزدہ یا مفلوج کرنا نہیں ہے دین تو انسان کو متوازن اور بامل بناتا ہے اصل روحانیت تو انسان کے اندر کے دجال یعنی اس کے اپنے نفس کی سرکشی اور غرور کو شکست دینے کا نام ہے جب تک انسان اندر سے مضبوط نہیں ہوگا وہ باہر کے دجالی نظام کا مقابلہ کیسے کرے گا صحیح بات ہے اور یہیں سے مضامین کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں تاریخ کی ایک بہت گہری کشمکش کی طرف لے جاتا ہے کتاب انوک جسے بک آف انوک کہتے ہیں اس کا جو حوالہ آیا ہے وہ بہت زبردست ہے جی کتاب انوک جسے حضرت عدریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے اس قدیم رمضی صحیفے میں آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے جنہیں فالن اینجلس کہا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا مطلب آ, تحریر کیا بتاتی ہے تحریر کے مطابق ان فرشتوں نے انسانوں کو اللہی تربیت کے بغیر ہتھیار سازی اور تلسمات کا خفیہ علم سکھا دیا اور جب علم اخلاقیات کے بغیر آتا ہے تو اس سے بغاوت جنم لیتی ہے تو مصنف اس قدیم واقعے کو آج کے دور سے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ خفیہ علم ہے جسے بعد میں سہویونی فکر نے تسخیر اور اقتدار کے لیے استعمال کیا مغربی خفیہ تنظیموں نے اسی فلسفے کو اپنایا کہ انسان کو کسی خدا یا الہی نظام کی ضرورت نہیں ہے یعنی انسان خود علم اور ٹیکنالوجی کی زور پر معبود بن سکتا ہے؟ بلکل جبکہ اس کے بلکل برعکس امبیا اور معصومین علیہ السلام کا راستہ کیا تھا انہوں نے علم کو ہمیشہ بندگی اور اخلاق کا تابع رکھا اور کربلا کا واقعہ اسی فکری جنگ کا عروج تھا نا سو فیصد کربلا میں کیا تھا ایک طرف طاقت اور اقتدار تھا جو اخلاقیات سے مکمل طور پر آری تھا اور دوسری طرف الہی علم اور بندگی تھی جہاں اخلاقیات سب سے مقدم تھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب عالمی تاریخی اور نفسیاتی چیلنجز کے بعد مصنف اس کا حل کیا بتاتے ہیں یہ حصہ مجھے پڑھ کر بہت حیرت ہوئی کہ تحریر میں نماز کو محض ایک رسم نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے اگر ہم علم نفسیات اور روحانیت کے ملاب کو دیکھیں تو ہر انسان کو زندگی میں ایک مرکز سقل چاہیے ہوتا ہے ایک الٹیمیٹ کنسرن जैसे कुछ लोग योगा या मुराकबा करते हैं जहनी सुकून के लिए हाँ लेकिन योगा और मुराकबा इंसान को सिर्फ़ उसकी अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं उनके बरक्स नमाज इंसान को एक लाम महदूद हस्ती यानी खुदा से जोड़ती है لیکن اگر نماز اتنی ہی اثر انگیز ہے تو پھر خوارج کی مثال کیسے نمازیں پڑھتے تھے یہ بہت اہم سوال ہے ماہرین نفسیات اسے یا تضاد فکری کہتے ہیں خوارج کی ظاہری عبادت تو تھی لیکن ان کے دل میں سختی اور تکبر تھا یعنی ان کے اعمال اور باطنی اقدار میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی بالکل جب ظاہری عمل اور باطن میں تضاد ہو تو انسان انتہا پسند بن جاتا ہے حقیقی نماز کا اثر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے وہ ذہن کے انتشار کو ختم کرتی ہے جسے ہم نفسیات میں کاگنیٹو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں اور سجدے کی جو نفسیات بیان کی گئی ہے کہ وہ آجزی سکھاتا ہے سجدہ انسان کے اندر سے انا پرستی یا نارسسزم کو ختم کرتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی پہلو بھی ہے وہ کیسے دیکھے جو انسان دن میں پانچ بار صرف خدا کے آگے جھکتا ہے وہ پھر کسی ظالم اور استثالی نظام کے آگے سر نہیں جھکاتا چاہے وہ کارپوریٹ غلامی ہو باس کا خوف ہو یا عالمی اشرافیہ کا دباؤ سجدہ اسے آزاد کر دیتا ہے یعنی حقیقی بیداری ایک شوری نماز سے پیدا ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے صرف انفرادی طور پر نماز پڑھ لینا یا تھوڑی بہت ہمدردی دکھا دینا تو اس بڑے کرپ نظام کو ختم نہیں کر سکتا نا نظامی اصلاح یا کے حوالے سے مصنف کا کیا موقف ہے مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ انفرادی اچھائی کافی نہیں ہے اصل ضرورت اس کرپٹ عالمی نظام کی جگہ ایک عادلانہ نظام لانے کی ہے جب تک ایک الہی اور توحیدی نظام نہیں آتا ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے یعنی یہ جو ہمارے معاشی اور خاندانی مسائل ہیں जैसे घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं तलाक की शरा में इजाफा हो रहा है ये सब इसी बड़े ालिमाना मुशी निज़ाम का नतीजा है बिल्कुल जब मीशत इस्ताली होगी तो घरों में तनाव आएगा रिश्ते टूटेंगे तो जब तक जड़ ठीक नहीं होगी शाखें कैसे हरी भरी हो सकती हैं ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है تو اگر ہم آج کے اس فکری سفر کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ جدید غلامی کس طرح ہمارے ذہنوں ہماری معیشت اور ہمارے کھانوں تک آ پہنچی ہے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مذہبی سنسنی خیزی کا فریب کیا ہے اور تاریخی فکری جنگ میں علم اور بندگی کا کیا کردار رہا ہے اور سب سے اہم یہ کہ حقیقی آزادی اور مزاحمت ایک شعوری نماز اور منظم الہی نظام سے ہی ممکن ہے اب پروگرام کے اختتام پر میں ایک ایسی بات رکھنا چاہوں گا جو سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گی. مصنف کے مطابق آج کے انسان کو مشرق اور مغرب دونوں نظاموں سے شدیب مایوسی ہو رہی ہے جی ایسا ہی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ عالمی بہران یہ جنگیں اور یہ جدید نظاموں کی جو مسلسل ناکامی ہیں یہ کسی تباہی کا اشارہ ہیں یا در حقیقت یہ انسانیت کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جب تمام مادی نظام ناکام ہو جائیں تو ایک حقیقی عادلانہ اور الہی نجات دہندہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا راستہ ہموار ہو کیا ہماری آج کی یہ موجودہ بے چینی اصل میں اسی عظیم تبدیلی کی خاموش تمنا تو نہیں اس پر ضرور غور کیجئے گا آج کی نشست یہی ختم کرتے ہیں